عبد اللہ ابو حنیفا سب نے ابھی آشا امام ابو حلیفا کے ساتھ جو سند ہے سنت <Sips> میں شعبہ بھی موجود سفیان بھی موجود سمجھو صرف امام ابو امیر بند نہیں شعبہ سفیا کو کیا کہو گے اپنے دل کی بلاسام پاستے ہو امام صاحب سے دیکھو ابد یہ تو میں نے سنعت پڑھی پھر پڑھ بار بار اب بار بار پڑھ رہا ہوں کانوں کا علاج کرو اور صرف یہ دو نہیں آگے کتنے امام دیتی رہا ہوسن ابن شکیل مارک آگے سعیدہ سوری و احجاج و, قدار و منصور ابولی یہ یہ اور یہ, مرسل ہے مرسل کر کے. مرسل کر کے. یہ سارے مختلف جو, جو سکہ اور, اور صرف امام ابو نفا کی بات ہوا بھی غصہ اچھا والی اس کے بعد اب کہتے ہیں نو جو نو استعمال بتائے تھا قرآن ہے میں نے کیا بتایا نزول نظور صحیح موجود تم نو استعمال چلی آتا وہ سند با سنت صحیح تب استعمال ثابت ہوگا ورنہ امام الکلام کے کہنے سے اعتماد ثابت نہیں ہو سکتا آپ کے کہنے سے اعتماد ثابت نہیں ہو سکتا قرآن کا, تعارض ہے فقرعو کا اور قرآن کا تعارض ہے یہ اس سے غلطی ہوگی قور القرآن اس میں گفتگی کا ذکر ہے فخر اس میں ایک عمومی طور پر مطلق مترکرات کا ذکر ہے اس میں جماعت کا ذکر ہی کوئی نہیں فخروں کے اندر اور وہ نماز تحجد جو پڑھایا کرتی ہے اس کے لیے وہ فخر حاصل ہوئی تھی دونوں کا وقت چدا, دونوں کا محل چدا. کوئی ان کے اندر تارس نہیں یہی اس نے جو اس کا ہا اس کی اس کا بڑا ہونا مسلم اپنے جگہ پہ لیکن کسی بڑے سے بڑے آدمی کی بھی لمزش اور غلطی مانا جا سکتا نہیں کچھ مل نہیں گا کام کہاں سے چلتا ہے اس کے ساتھ یہ ایک اور بتا دیا یہ سو چوتالیس اخبارہ ابو حدثنا ابراہیم کانا حدثنا الحسن کال حدثنا آدم ابراہیم ابن الحسن قال <سؤال> حدثنا ادم محمد بن امر امر محمد رسول ما كانن صلاه نيقدر فيها الا جل وخشع پاک صلی الله عليه وسلم فرماتی ہیں چار نماز ہو تو لي صلى احد کسی کو یہ جائز نہیں ہے یہ میں نے سفر میں نے بتا دیا اب دن رات حدیث کے مطابق کسی رابطی صاحب کرے کسی کا یہ رسول کا کوئی آپ جھوٹا وہ جس طرح میں نے اس کے لیے کہا تھا اور وہ اپنی طرف سے نہیں اپنی طرف سے نہیں حدیث کے مطابق اور بار بار کہہ رہا ہوں مولوی صاحب کیوں نہیں ہیں بلکل جو سند اس کی ہے وہی سند ہو جو مطلب اس کا موڑنی ہے جہاں مدرورن حسنی اللہ رسول احر کریم امام آباد ایس تازہ تازہ لکھ اُدھارت جاڑا نہ رہے مولا صاحب نے پیش کیتی ہے مہرکانہ بن صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کی تحریف آتے فرمایے کہ جاڑا جاڑا امام پڑھ دے امام دے نام ہا یہ روایت منکرہ تم نہ اجدھا بھی ما جمع من ھذ الاحبار کی اندازہ کتنا حدیثا جمع کیا جا رہا ہے کوئی جو کہیں بیچ بھی دیا نہیں صحیح کوئی نہیں سبحان اللہ یہ منکرہ ہے میں نہیں مانتا کہ ورنہ آپ پڑھ دی ترجمہ کر ما شاء اللہ کے سامنے ان فضیلت ہمارا زیارت علمی ثابت ما شاء اللہ منکر ہے کوئی ثیبات ہے کوئی مرد منکر تیہ ہے موصول تاب بن ابی عاشہ کے واسطے اور ان کے اوپر بھی شرع وہ بھی صحیح باطلن مسحود حدیث اسکر موضوع حدیث اسکر اور جناب جلیل محدثین نے ان کے صحیح اس کا کلام صحیح ہی ہوئے اپنے بعد اور یہ جناب پہلی کھاتے کے بعد اگر لا یکرموا قرات میں قرات ماثور فاضل نہیں ماثور فاضل جیسے لیکن اس کے باوجود خود بیان کرنے والا سنا رہے کو جو سونا چاہا کہ وہنجو کو ہوتا سے زی بھی ہے کھرائی جاں کھوڑا ہے دوہاں کو لوں کہ وہنجو دو ہے نطلب کو ہوتا سے زی بھی ہے محدث حدیث بیان کر کے خود دسا دیتے جو یہ منکر ہے دابل کفور منکر کیا ہونی ہے یہ ناکابل ہے اپنے مطلب تہی آکے بیان کر دیتے دیتے گو لا تکرم صلاح کا تے انتل سکاہ بیان کر دیتے بھائی ساں مان اپڑے جابا وچ اپی ماتا کرے مرید ماتا تقویید ایدہکل عالم بیان کر دیو ہاں ماتا چلا اے ایچدا کنا ہن وی اپو ایہو جیہ تاں اللہ تعالی نہ کرے میں پہلے وی اپ دی اے جیہ بیان پہلے اللہ ای بول نہ کروا اللہ اللہ تبارک و تعالی اگر اساں چیز ہے اللہ تعالی وی نہ بھولتا لا الہ الا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 اگر وہ پیش کر دے وہ حد تک تو سایہ استعمال کر کے پیش کی دے مگر اندر تک اجمال کرو اور کہ میں تیری بات کیا ہے منکر اب میری ندم کہ جناب ہم نفس کا نام ہے تو نلاحظ کی روایت علیہ شعلوم دی صحیحہ کیوں انسان دا نفس فطرت اے نفرت کرے دی روایت کولو تو وجہ شاد صحیح روایت ابو هرارہ دی جڑیاں کیا ہے انہاں دے خلاف صحیحۃ ال خلاف و ابن الادتے ہر حال بھی تسلیم کتنے امام سے نہیں, بجتر, نہیں. اور محمد کے کے بارے کیا کہ جنہوں نے امام وحیب اور کپتان نے پتن لدا کی ہے انہوں نے جو امام مالک کی اتنے حساب پہ جلا کیجیے وہ بن قربہ اور مالک جو تھے جیسے نے کی تھی انہوں نے کی ہے امام مالک پر احتجاج کرتے ہوئے امام مالک نے جب اپنی جگہ واپس لے اور کر لی اور کی کی کی نہ جواب نہیں دیا ہم آب چکا لیکن سمجھ میں معلوم کی, کی حقیقت حدیث حدیث حدیث حدیث وہ ادارہ وہ ہے ملکستان فکلذا فی الاشام و الممالک و اما سلیمانہ دمین فلام یتبین لی کہ سلیمان نے جزرہ نشرا کی تھی او آپ اعلی جرا و قاضی تو ہے ہی نہیں کہ اس کی اس کی بات کو یتباع کرتے ہیں غالب یہ کہ ہبان سے کہا تکلم کیا رجران نشام ممالک فاما قول شامل فلا ہے بما یدرو کہ ہشام نے جو لغا دیا یہ وہ جرا ہے ہی نہیں جناب کیا ہے امیر اتنی عظیم شاندار اور جرا کی گئی ہے تو یہ ہے مرفوع اور مرفوع ختمت مرف تو ساتھ جیتے بنا اے مرفوع پھر ہے اج کو بن فائدہ انہوں نے مرکو بیان کیتے جب نے پوچھا کہ تو ساتھ کیوں پڑھے فن نے بیان کیتے اس واسطے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میں صبح دی نماز پڑھائی اور انہوں نے بھی دی نماز پڑھتے ہو جیسے یہاں اگر میں قرآنی لا تفقو شیء من القران ال عظیم اللہ میں قران پڑھا اس ساتھ نے کو دوارنا یہاں پر ان لوگوں کا حال میں نے لیے یہ کہا تھا کہ سند میں نے پڑھی ہے سند میں کوئی راتی ہے تو لاؤ لیکن امام تحقیق آگے کہ جو تبصرہ ہے انہوں نے کہا روایت منکر ہے بھائی کیوں منکر ہے بلا دلیل اور کسی کا حجت ہو سکتا منکر ہونے پہ ان کو دلیل پیش کرنا کوئی دلیل پیش کرنے کے بغیر یہ ایسے پڑھ لیا یہ لا تکرسلاتا اللہ کا فرمان ہے اور انتم سکارا کس کا ہے اللہ ہی کا اور لا تک بھی اب اللہ کا آگا فرمان وہ سناتے اور انتم سکارا آگے نہ سنائے نہ سنائے جبکہ وہ پہلے معنی کی خصوصاً ایک مزاح کر رہا ہے کی حالت میں کریم نماز کے نہ جات اب اس کو فٹ کرتا یہاں پر جہاں کا پہلے حدیث رسول پاس میں کیا کیا اللہ کا کال بعد میں بھی اللہ کا کال جہاں ہوتا پہلے رسول اللہ کا کال بعد میں ہوتا رسول اللہ کا کال اور وہ رسول اللہ کا کال اس کے اندر کوئی تخصیص وغیرہ کرتا یا کچھ اور تقویز وغیرہ کرتا اور میں وہ آدھا, سناتا اور آدھا نہ سناتا خاطر کر دیا اس کا مطلب پہلے تو رسول اللہ کا کال ہے بعد میں رسول اللہ کا کال نہیں ہے اور اس رویت پر اگر چکر کرنی ہے رسول حدیث کے مطابق کرو اس کے مطابق جی میں وہی کہہ رہا ہوں اس کے ساتھ ایک دوسری حدیث حضرت سنانے لگا وہ سفا ہے ایک سو چورانوے ایک سو چورانوے ایک سو پچانوے دلیل سے بات کرنا میں بھی دلیل سے باسنت دلیل بات پیش کروں گا باسنت سے ہی اس کے اوپر چونکہ آگے کا اپنا ذاتی ترک دلیل ہے پیش کرو یہ ہے کی میں جو پیش کر رہا ہوں ابو عبداللہ حافظ. ابو ابو باقر ابن, ابن, ابن خالدانی تحبیل ہے اور تحبیل کے ساتھ اس کی دوسری اور نہ پڑی جائے تو وہ نماز ناقص ہے اللہ سلاطن امام مگر امام کے پیچھے ہو تو ناقص نہیں ہے یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ کا شاخ دو روایتیں کتاب القرآبی سے اچھا جی اس کے ساتھ میں حضرت بکرا رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے یہ باتیں کر چکا ہوں کہ اس میں لات اور جو ہے لات اور کا تعلق ہے چلنے کے ساتھ وہ میں مہمان بتا چکا ہوں اور اس کے ساتھ میں مطالبہ کر چکا ہوں کہ شانی حضور جو ہم بیان کرتے ہیں وہ با صنت صحیح ہی میں نے پیش کیا ہے میں نے بار بائیوں کو کہا جو نو اہتمال پیش کیا ہیں ان نو اہتمالوں کو باسنت سے صحیح پیش کرو نو اہتمادوں کو باسند ورنہ آ رہی ہے مان لو کہ اللہ کے قرآن کا یہی فیصلہ ہے جس طرح پہ حاضر امہ کی نزول لہذا خطبے والا درست نہیں ہے اور نماز والا قول کیا ہے درست اور وہ بھی مانتے ہیں, ہیں. منقر نہیں ہے. اور امام خامد سے <تصفح> انہوں نے کہا کہ ہم با صلاحیت یہ ثابت کر چکے ہیں کہ صنعت جو ہے وہ کیا ہے صحیح ہے اب اس کی اس میں بن عیوب ہے اب یہ میرے ہاتھ میں کتاب میزان العبید ہے متعلق یہ جناب ابن عدی کہتے ہیں کہ بہبو عینوق ان وکال احمد, احمد اس کا حفظہ خراب ہو گیا تھا یہ ان جلد 4 صفحہ 380 جب ابن عذیر اس کو صدوق کہا جب ابن ماइन ने सारव अली कहा लेकिन इसके मतलब ये सय्यद हजर है जिसका आबदा खराब हो जाए और फिर ابن कतान फासी कहते हैं कि मैं इसकी हालत जानता हूं कि ये कैसा है लेकिन अन्नो मुताखतबही कि ये حجت نہیں ہے یہ حجت نہیں ہے ابو حاتم کہتے ہیں لا یتتجبیہ ہی. نسائی کہتے ہیں غزت کلیہ تو یہاں سے یہ ثابت ہوا مولوی صاحب جو دونوں کہہ رہے تھے کہ ابن مسعود کی یہ سند رسال نزول والی ہے جو نہیں ہے یہ نہیں ہے حالانکہ میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ رسول ہے حالانکہ یہ کہا تھا کہ محدث حدیث کے بارے میں بہتر جانتا کہ یہ حدیث کیسی ہے کیسی نہیں ہے سونے کے متعلق سنانا بتا سکتا ہے لوہار نہیں بتا سکتا حدیث محدث بتائے گا کہ یہ حدیث کیسی ہے انہوں نے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے, دلیل چاہیے. اب آئیے انہوں نے کہا تھا یہ رسول کا سرمان ہے اس کی دلیل اب آئیے نہ چھوڑے پڑھنے کا حکم دیا ہے اور وہ حدیث کیا ہے ابھی آپ کو برائے اللہ ہوتا رہا یہ اپنا نہیں ہے باقی رہیے بات مولانا صاحب نے تو حیفان نہیں سمجھتے مولانا نے کہا تھا کہ دلیل ہونی چاہیے صرف تبصرہ نہ ہو مولانا سنیے تبدیل دی کر دیا والے نہیں ہےت نہ ہیل کر پیچھے سے منع کیا